بسم اللہ الرحمن رحمن و رحمۃ اللہ صحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہیم نربا شاہ ورثہ غروب والا وبا شاہ اور باقی تمام ہم سامین خوران گرامین برادران سب کو شمس بارش سرماس کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں سے درج نمبر تین سو بارہ ابلک بیس ہے جو کہ جو ہے دعوت شریف کا تین سو بارہ شروع سے لے کر ابھی تک کے کا جو ہے نمبر شمار ہے اور بیس جو ہے دعا صبحیہ کا درست نمبر بیس ہے دعا صبحیہ میں ہم دو پیراگراف دوسری پیراگراف میں پہلا پیراگراف ختم ہو گئے دوسرے پیراگراف کے اس مبارک جملے میں ہیں دوسرے دوسرے پیراگراف کے دوسری دعا ہے پہلے پیراگراف تو یہ تھا کہ علامہ منیہ کا ایمان یو باشرو قلوی ہاں جی یہاں تک تھا اور اس کے اندر پہلی دعا تھی، دوسری دعا اس کے اندر یہ ہے واسعلو کا یقیناً سعاد قن لے سب دہ قفر ولا شیرک ولا شک اس نقطے کی توضیع ہے اس مبارک دعا کی ہاں جی تو اللہ واسل کا یقیناً سعاد قَََََََََََ لبا دہ قفر ولا شرك و الا شك اس ميں چونكہ لفظ جو ہے اس الكا الام تجھ سے سوال کرتا ہوں یہ تو, تو،, تو ہو گیا تھا اور یقین کے بارے میں کل آپ کو جو علم لغت کی کتابوں میں جو مختلف معنی کیا تھا اس کے آپ کو توضیح دیا تھا یہاں پر یقین صادق کہا ہے اہم ترین نقطہ اس کے بعد جو لفظ کوفر شریک شک وارا ان کے کیا معنی ان کی توجہ بھی آپ کو کرنا ہے تو یقین کا جو ہے تو لغت کے لحاظ سے آپ کو بتا دے اور آج کے درس میں پہلے ہم یقین جو ہے اہل عرفان اور تصوف تصوف اور عرفان کی جو بزرگ ہسیاں ہیں ہاں جی تو تھوڑا سا انہوں نے ان معنی کو غور سے گہرائی میں جا کے معنیٰ کرنے کی کوشش کیا ہے انہوں نے جو ہے یقین کے کیا معنیٰ کیا ہے تو یقین کی تعریف آج کے درخت جوہدہ درخ نمبر بیس ہے دوائی سو بھی کا ہاں جی مجموعی درخت نمبر تین سو بارہ اول بیس ہے اس میں یقین کی تعریف اعلیٰ عرفان و تصوف کے نظر تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کتاب فرہنگ لغات و اصطلاحات عرفانی کے عنوان سے ہاں جی اس میں جو صفحہ نمبر آٹھ سو چار پہ ہیں جنید بغدادی سے یوں نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے یقین عبارت ارتفاع و برخاستانی شکاس آپ فرماتے ہیں یقین کا مطلب کیا ہیں آپ کو کسی بھی مذہب کے بارے میں خدا کے بارے میں قیامت کے بارے میں اسلام کی حقانیت کے بارے میں جتنی بھی ایمانیات ان سب کے بارے میں ہنج ہاں جی؟ آپ کو اور کسی بھی ہنج کسی بھی موضوع اور مطلب کے بارے میں آپ کا اس چیز کے بارے میں علم کامل ہو جائے اور وہاں سے شک رفع ہو جائے شک دور ہو جائے شک کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہ ہوزالہ برابر بھی یہ چیز ایسا ہے بس ختم ہاں اور یہ ایسا ہے یا نہیں اس میں شک کی کوئی گنجائش نہ رہا ہے یعنی یقین ہے ہر قسم کی شک کا اٹھ جانا یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ کو اعتقاد جاظم ہو اور اس کے برخلاف زیادہ برابر شک نہ ہو میں ذرہ برابر شک نہ ہونے کی میں آپ کو ہاتھ مثال دے دوں مثلا آج جو ہے آپ ایک گھر ہے اس کے مثلا جو ہے ہاں جی میں اکثر مدے کا ہمارے طلبہ جس کو مثال دیتا ہوں ہمارے مدرسہ جو ہے دو منزلہ ہے تو مجموعی تو پر نیچے سین ہے تو مسجد کا سین ہے ہاں اندر مسجد میں جماعت شروع ہو گیا تو اب سیڑھی سے آئیں گے تو کم سے کم دو تین مہینے لگ جائے گا پہلی رقط جو ہے ہاتھ نکل سکتا ہے یا آدھے رکت جو ہے ہاتھ نکل سکتا ہے عالم سرے میں شاید شامل نہ ہو پائیں تو کوئی کوئی بھی طلبا جو ہے یہ نہیں سوچے گا کہ بھئی یہ تو ساری سیڑھیاں اتر کے نیچے جانے سے دوسری منزل سے نیچ مسجد کے سیم میں فوراً چھلان لگا دوں چھلان لگا دوں اور جماعت میں شامل ہو جاؤں ایسا کوئی شخص نہیں سوچتا کوئی طالب علم نہیں سوچتا کیوں کیوں ایسا کیوں نہیں سوچتا بھئی ایک قدم میں مسجد کے اندر پہنچ جائے گا لیکن چونکہ اس کو سو فیصد یقین ہے اگر میں نے سے چھلان لگایا تو اولن تو جو ہے زیادہ احتمال تو یہ مر جاؤں گا سر نیچے لگ جائے گا سیمنٹ پہ مر جاؤں گا اگر نہیں مرا تو خوش نہ آزاد تو ہر صورت میں ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس کو اس بات کا سو فیصد یقین ہے لہذا وہ لاشوری طور پر بھی نہیں سوچتا کہ میں سے چھلان لگا دوں یقین کہ کیا فضو ایک بندہ کسی بھی عمارت کے دسواں منزل پر ہے تو جو سے کبھی بھی وہ سیڑھی سے اتر کے جاؤں تو ٹائم لگ جائے گا ہاں جی فوراً اوپر سے نیچے ایک قدم میں نیچے پہنچ جاؤں ایسا کبھی نہیں سوچتا ہے کیوں نہیں سوچتا چونکہ اس کو سو فیصد یقین ہے ہاں ذرا برابر شک نہیں اگر میں یہاں سے چھلان لاؤں تو میرا جنازہ نکل جائے گا ہاں جی میں زندہ تو نہیں رہوں گا اس کو اس بات پر یقین ہے اس لیے جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں سوچتا ہے کیونکہ لیکن یقین ہے کہ اگر میں یہاں سے چھلان لگاؤں نیچے جانے کی کوشش کروں ہاں جی تو میری ہلاکت اس کے اندر ہے تو یہ سادہ سا مثال ہے آپ کو ہاں جی ایک بندر جو میں آگ جلا ہوا ہے اس میں چھلان لگانے کی کبھی نہیں سوچتا کیوں لیکن چھلان لگاؤں تو جل جائے گا ہاں جی دریا بہت بڑا دریا ہے سمندر کا پانی اس میں چھلان لگانے کا کبھی نہیں سوچتا کیوں لیکن یقین ہے اس میں چھلان لگاؤں تو مر جاؤں گا ڈوب کے تو یہ یقین کی کیفی جو انسان اپنے اوپر گزرے ہوئے یقین تو یہی یقین کی کیف جو اگر انسان کو اللہ کے بارے میں پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس پر یقین ہو جائے اللہ میری ہر باتیں سن رہا ہے اس پر یقین ہو جائے ہاں جی اللہ کو میرے داری جو ہے جو کچھ میں کرتا ہوں شب و روز میں خواہ مافی خواہ لنی اللہ کو اس چیز کو علم میں چنہا یہ جی سب باتیں قلم پاک میں اللہ نے بیان فرمایا اس پر اگر آپ کو یقین ہو جائے نا تو پھر انسان گناہ کرنا تو چھوڑو گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا گناہ کی طرف جانا تو چھوڑو گناہ سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں سوچوں گا تو بھی میرا اللہ کو پتہ ہے اللہ کو میرے سوچوں کا بھی علم ہے کیونکہ یہ عالم ما فی صدور جو قرآن فرمایا تو اس بزرگ نے جو جنید بادانی نے یقین کی یہ تشریح کیا یقین ان عبارت ارتفاع و برخازن شک کا شک کا اٹھ جانا ہم صرف صرف علم رہ جائے اور شک کے واقعی گنجائش نہیں ہے صوفی صد دل تاریخ دوم جو ہے ملا صدرہ فیلسفِ فلسفی شاست بہت معروف ہاں جی عالم اسلام کے اندر وہ حرماتے ہیں یقین تام ہاں جی یقین کس کہتے ہیں کہتے یقین تام بشا انسان کو کب حاصل ہوتی ہے اب اس چیز کے کی بنی مکمل یقین کب حاصل ہوتی ہے کہتے ہیں یقین تعمیر موقع ہی حاصل حاصل ہو جاتے ہیں کہ صولت عقلی بےینی مطابق باوجود خارجہ بادشاہ کہ نہیں آپ کے ذہن میں ایک چیز کے بارے میں ایک تصور ہے ایک علم ہے ایک خاکہ ہے وہ بالکل خارج میں بھی ایسا ہی ہو بار بھی ایسا ہی ہو بالکل مطابقات رکھتا ہو تو اس چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے گا وہی یقین جو ہے اذراہ علم بے علت حاصل شود اور یہ یقین آپ کو جو ہے بھائی یہ چیز ایسا کیوں ہے اس کی علت تک رسائی ہونے پہ آپ کو یہ یقین ہو جاتی مثلا آپ کو پہلے سے پتہ ہے بھئی دع جو ہے آگ کے بغیر دع نہیں نکلتا ہے آپ کو یہ پتہ ہے آگ جو ہے دعا دعا نکلنے کا جو ہے علت آگ ہے اگر ایک جگہ پر آگ لگیں گے تو دعا نکلے گا تو دعا نکلنے کی علت آگ ہے آپ چونکہ زندگی میں ہزاروں دفعہ آپ آزما چکے ہیں آپ لا چکے ہیں ہاں یہ آپ کا علم ہے علت کا علم ہے دعا نکلنے کی علت آگ لگنا ہے تو اگر آپ نے ایک جگہ سے دیکھ لیا دور دور سے دیکھ لیا فلان فلاں جگہ پر دع بہت زبردست دعاؤں نکل رہا آگ کے شعلے تو آپ نے نہیں دیکھا لیکن دعاؤں دیکھا تو آپ کو جو دعاؤں دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا یہاں آگ لگا ہے ضرور آگ ہے وہاں پر کیوں جی آپ کو علت کا علم ہو گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے دبانگ آگ کے بغیر نہیں نکلتا ہے دعا نکلنے کا علت سبب آنکھ ہے یہ یہ علم آپ کو پہلے سے ہے لہٰذا آپ دعا دیکھیں گے آپ کو حالانکہ آنکھ نہیں دیکھا ہے آگ دیکھیں بغیر آپ کو دونگ کے بارے میں آگ کے بارے میں یقین ہو جائے گا اسی طرح جو ہے اس کائنات کے بارے میں انسان کو ہاں جی اس کائنات میں ایک نظام حاکم سولہ سال روز ٹھیک ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے ٹھیک ٹائم پہ غروف ہوتا ہے چاند اپنے معین وقت پہ طلوع ہوتا ہے معین پہ غروف ہوتا ہے اتنا دقیق نظام ہے اللہ تعالیٰ کی شب و روز کے آنے جانے میں ہاں جی ہر روز رات آتی ہے دن چلی جاتی ہے دن آتی ہے رات چلی جاتی ہے اتنا نظام ہے یہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں سے یہ سسٹم جاری ہے تو یہ سسٹم دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کوئی ہے اس کائنات کے اندر جو اس سسٹم کو جاری کر رہا ہے جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے جو اس دقیق نظام کو چلا رہا ہے آپ کو یقین ہو جائے گا ہاں یہ دنیا سے خود بخود اتنی باریک دقیق اور منظم مضبوط ہاں نظام خود بخود چلتا رہا ہے آپ خود بخود ایسا کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتا ہے. لہٰذا اس نظام پہ آپ نے غور فکر کرنے کے بعد جو ہے اس چب کے آنے جانے میں سورج کے طلوع غرب میں چاند کے طلوع غرب میں آپ تھوڑا سا بھی تدمبور کریں آپ کو یقین ہو جائے گا ایک رب ہے ایک اللہ ایک مالک ہے جو اس نظام کو چلا رہے ہیں ایک ہی رب ہے چونکہ ہمیشہ ایک ہی شکل میں یہ نظام چلا رہا ہے کوئی اختلاف نہیں ہو رہا ہے تو ایک ہی رف ہے جو ایک ہی نظام کو چلا رہا ہے تو جو ہے ہاں جی آپ کو یقین ہو جائے گا اس کائنات کے لیے رف ہے یہ خود بخود یہ سارے حرکتیں اس میں نہیں آ جائے گا تو اس طرح باقی کائنات کی ہر آیت میں اگر انسان نشانیوں میں اس کائنات کے ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے یہ دلیل ہے ہاں جی جو آپ اس چیز پہ غور کریں گے یہ چیز جو ہے تو خود بخود آپ کو اللہ کے وجود پر یقین ہو جائے گا ایک ذات باضمت ہے جس کی اتنی عظیم قدرتیں ہیں جو اس عظیم سورج کو اس نے خلق فلما کے ایک نظام کے اندر ڈالا ہاں آپ اسے سورج پہ غور کریں آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے ہاں اس کے قریب تو کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے ہاں جی ہے زمین سے کتنی جو ہے لاکھوں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کروڑوں میٹر کے فاصلے پر ہے ہاں جی اور اس کے باوجود جو ہیں اچھا اس کی جو گرمی آپ کو سردی گرمی کے موسم میں آپ کو اندازہ ہو کتنی اس کے اندر گرمش ہے ہاں جی اور جو ہے کتنی جو ہے اس کے اندر نور ہے روشنی ہے کتنی عظیم جو ہے دنیا کے ایک حصے کو یہ سورج جو ہے روشن کرتا ہے ہاں جی اگر یہ سورج کی روشنی کو حاصل کرنے کتنی عظیم روشنی ہم کتنے بلب جلائیں تو سمجھیں چاہیں کتنا ہم بجلی کے بجلی گھر بنائیں ایسا روشنی تو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں ہاں جی اس کا لاکھوں کا حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے تو انہیں آیتوں پہ آپ غور کریں گے آپ کو اللہ پر یقین ہو جائے گا تو اسی طرح جس بزرگ نے یہ فرمایا اور جنون مصری جو صوفی بزرگ ہے انہوں نے کہا کہتے ہیں وہ میگوز کہتے ہیں آنچ را میں سر بھی نہ ہاں جی جن چیزوں کو انسان کی یہ سر پر جو آنکھ ہے چشم سر آپ کے سر پہ آنکھ سر پہنے تو سر پر جو آنکھ ہے چشمِ سر جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو علم خانت یہ بزرگ کو علم کہتے ہیں آنچرا دل بینات اور جس چیز کو انسان کا دل دیکھیں چشم بصیرت دیکھیں اس کو یقین کہتے ہیں کہ دل جس چیز کو دیکھتا ہے نا اس میں اس کو خطا نہیں ہوتی ہے دل جس چیز کو دیکھتا ہے اس میں خطا نہیں ہوتی ہے. چشم بصیرت جس چیز کو دیکھتا ہے اس میں خطا نہیں ہوتے اس لیے انہوں نے یہ تجزیے یقین کا صوفی بزروں نے ہاں اس لیے جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا اللہ والوں نے خشف شہود کے ذریعے سے ان کے چرف شوری ہوتے دل کے آنکھ دیکھتے ہیں چشم دل دیکھتے ہیں لہذا انہیں پھر اللہ کے سامنے وہ جس طرح آجزی سے زندگی گزارتے ہیں جس طرح خوشو خشو سے عاضی گزارتے ہیں اللہ کے جس آجزی کے ساتھ وہ بندگی کرتے ہیں ہم عام آدمی کو سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے کیوں کہ انہوں نے اللہ کے وجود پر انہیں یقین ہو گیا ان کے چشمے دل نے کچو شود کے عالم منازل کے ذریعے سے آیات الہی کو دیکھا تو پھر وہ کیسے شک کرتے ہیں اس کے لیے شک کی گنجائش نہیں اسی طرح ایک اور فلسفی اور عرفانی بزرگ حستی نصیرالدین توسی علم فلسفے میں اس کا بڑا شعرا تھے بالسینہ وغیرہ کا جو ہم پر اللہ حستی وہ کہتے ہیں یقین در عورف عام عوام کی عرف میں یقین اعتقادی بحشت جازم آپ کو کی چیز کے بارے میں سو فیصد اعتقاد ہونا یہ چیز ایسا ہے ہاں اور مطابق ثابت یعنی واقع اور واقعے کے بھی مطابق ہے آپ کو اس چیز کے بارے میں ہاں جی یقین ہے اعتقاد ہے جازم ہے سو فیصد یقین ہے اعتقاد ہے اور وہ اعتقاد واقعے کے بھی مطابق ہے اور زوالش ممکن نہ ہو اور اس یقین کا زوال ہونا پھر دل سے نکل جانا بھی ممکن نہ ہو تو اس کو یقین بولتے ہیں او عام بے حقیقت مہنج بے حقیقت اور یہ یقین جو ہے حقیقت میں تشکیل پاتے از علم بے معلوم آپ کو جو ہے جس جی ایک چیز کے بارے میں جب علم ہو جاتی ہے تو اس چیز کو معلوم بولتے ہیں تو علم اللہ کے بارے میں آپ کو معرفت ہوگئی علم اللہ معلوم آ تو علم بے معلوم سے آپ کو یہ اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے بعض علم بن کے خلاف ہے علم اول محال باشد ہاں جی اور آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے معلوم کا آپ کا علم ہو جائے اور اس کے برخلاف جو ہے علم ہونا محال ہو بس یہی یہ ہے اور کچھ نہیں ہے ڈن ہو گیا تو انہوں نے یہ تعریف کیا فرماتے ہیں فرحمت یقیناً مراتوی یقین کے کئی مرتبے ہیں مراتی ہوا در تنجیل ہیں قرآن پاک میں بھی اس کے مراتب آیا ہے علم الیقین یقین الیقین حق الیقین ہاں جی آمادی یقین کی مرافک اور قرآن پاک میں جو ہے علم الیقین کی جو ہے بارے میں قرآن پاک میں یہ قرآنات ہے چنانچہ حرمد اللہ تعالم علم الیقین قرآن پاک میں سورہ الحق و میں ہیں ہاں، اگر یہ لوگ جان لیتے علم الیقین کے ساتھ تو اللہ ترجہم تو وہ ضرور جہنم کو دیکھ لیتا اپنا آنکھوں یعنی اگر وہ علم یقین کے منزل پر انسان پہنچ جاتے تو جہنم کو دیکھ لیتے اور پھر دوسرا مر این القین شم فرماتے صم اللہ تر الناعین القین انسان یقین کے مرحلے پر پہنچے جہنم کو دیکھ لیتا تو پھر وہ علم ال یقین عین ال کے منزل میں تبدیل ہو جاتا پھر وہ دیکھ لیتا جہنم کو عین ال کے ساتھ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا حق الیقین یقین بھی حقرآن پاک میں ہے قرحق القین سے انَََا اللہ الحق القین قرآن میں بے شک یہ یعنی یہ قرآن پاک جو ہے حق الیقین ہے اس میں شک الشبا کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو آپ اس میں جو ہے سادہ مثالوں میں علماء جو ہے علم الیقین حق الیقین یقین کو اس طرح سمجھاتے ہیں جیسے مثلا جو ہے میں نے آپ شروع میں بھی بتایا تھا دعا دیکھ کر آگ کا علم, علم علم الیقین ہے کیونکہ آپ کو پہلے سے علم میں دعا آگ کے بغیر نہیں ہوتی ہے. آپ اس بارے میں شوفیس ہے علم ہزاروں تجربہ آپ کو ہے اس بات میں لہٰذا دعاؤں دور سے آپ نے دعائیں دیکھا تو دعائیں دیکھ کر آپ کو علم آنکھ کا یقین ہو جاتے وہاں ضروری آنکھ ہے تو علت دے کر معلول کے علم ہو جانا دیکھ کر معلول کو خود کو نہیں دیکھا علت دیکھ کر اس کو علم ال یقین دیتے ہیں یہ دعا دیکھ کر آنکھ کا علم ہونا پھر آپ اللہ سے نزدیک گیا آپ تھوڑا دو دعا دیکھا بھئی وہاں تو شاید کوئی خطرہ محسوس کیا نزدیک گیا تو آپ نے اپنے آنکھوں سے آنکھ سرخ آنکھ کے شعلے آپ نے دیکھ لیا پھر آپ نے آنکھ سے جو خود آنکھ کو دیکھا تو لاگے جا کے دیکھا تو, تو اس کو بولتے ہیں علم ال یقین ایک چیز کو آپ نے آنکھ کے آنکھ نے دیکھ لیا یہ آنکھ ہے کیونکہ آگ کو آپ نے بارہا دیکھ چکا ہے آنکھ کا کلر کیا اس کی خاصیت ہے تو دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا تو اس کو بولتے ہیں اے جب آپ نے آگے جا کے خود نے دیکھا تو وہ اے یقین ہو گیا خدا اب دعاؤں کو نہیں دیکھا بلکہ اب دعاؤں تو آلریڈی نظر آ رہے ہیں پلس اس سے تھوڑا نیچے چونکہ دعاؤں پر ہوتے ہیں نا آگ نیچے ہوتا ہے آگ کو آپ نے دیکھا پھر نزدیک ہو کر پھر اور نزدیک ہو گیا آگ سے جو آگ سے جو دعاؤں نظر آ رہا ہے اور آگ نظر آ رہا ہے اس آگ کے آگ نزدیک ہو گیا تو آگ کی گرمی کا احساس کرنا پھر آگ کے اثرات کا آپ محسوس ہو یہ کیا ہے حق و یقین کے مثال ہیں ہاں جی تو جو ہے یقین کے بارے میں ان لغوی و اصطلاحی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یقین انسان کے اندر کسی چیز کی معرفت کے بارے میں ایسی کیفیت و حالت ہے کہ جس کے حصول کا حصول کے بعد اس کے خلاف کسی اعتقاد یا احتمال تک کا شائبہ احتمال کا شائبہ تک نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے اعتقاد جو ہے اس کے خلاف کسی اعتقاد یا احتمال کا شائبہ تک جو ہے نہیں رہتا ہے یعنی نہایت ہی مدلل و مشعود و محصود علم کو علم کی جس کے بعد کسی قسم کی شک شبہ ہاں جی شک شبہ کا امکان ہی نہیں رہتا اس کو بولتے ہیں علم الیقین تو یہ علم الیقین علم علم یقینا ہاں جی علم اور یقین کے آپ کو تھوڑی سی توضیح ہو گئی اب باقیات اس کے جو توجہ کل کے طرف